خیر الحدیت کتاب اللہ حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی شروع کے ابواب کتاب التوحید میں فرماتے ہیں اللہ کا یہ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 دوسری ایت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل تعالوا اطل ما حرم ربكم علیکم اے پیارے رسول ان سے کہہ دیں اپ قل قل تعالوا اطل ما حرم ربكم علیکم اللہ تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا چلتے چلتے یہاں ایک چیز کا اشارہ ہو جائے کہ باب بدینوں نے ایک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 زکوط نہ دینا حرام ہوا اولا تخت الولاد من املاق اور اپنے اولاد کو بھوک مری سے یا بھوک کے خوف سے غریبی کے خوف سے قتل نہ کرو نہ ذک کموئیا ہوں اولا تقرب الخواہش امن ہاں ماضحر امن ہاں ما تمام بے حیائیوں سے تمام معاشی خواہش کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو جو ظاہر ہوں یا باثن ہوں ظاہر کھل کر کے کھلم کھلا بہت سے بڑے گنا کیے جا سکتے ہیں کسی کا مال عال اعلان غصب کر لیا جائے بڑا گناہ ہے لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں بہت بڑے گنا کا باعث ہوتے ہیں وہ چھپ کے بھی اللہ سے کر سکتا ہے لوگوں سے چھپ کر کے کر سکتا ہے لیکن جس رب کی ذات جس رب کی آنکھ نہیں سوتی وہ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 جس نے کاٹا تھا اس کو وہ, گناہ، وہ جرم کی مستحق تھی وہ گناہ کی وہ سزا کی مستحق تھی، نہ کی سب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو جب تک اللہ تعالیٰ نے حق میں دیا ہو اس کے مارنے کا حق نہیں ہے انسان کا خون معصوم ہے لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اللہ بہدا تلاس میں نے بیان کیا تھا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 کسی کوئی حکومت ہے مسلمان حکومت ہے اس پر اگر کوئی شخص مسلمان لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں اگرچہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے امر بالمعروف معروف اور نہ منکر کا کام کرتا ہے اور دوسرے ارکان کو قائم کرتا ہے اپنے تئیں اگرچہ وہ غلط ہو تو اس کے خلاف ابھارنا یا اس کے خلاف لوگوں کو لشکر کشی لوگوں کو لے کر کے لشکر کشی کرنا یہ حرام ہے ان کو قتل کرنا جائز ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے وہ انطاعت اخترو فصل حبینما اگر دو ٹولیاں مسلمانوں کی آپس میں لڑ بیٹھیں فا اسلحین ف ان بغت عہدہ ہما اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکسی کرے بات نہ مانے نہ حق اس پر حملہ کرے فقاتل طبغی حتیہ تفیہ اللہ حتی عمر اللہ الا عمر اللہ تو جو بغاوت کر رہی ہے اس کے خلاف تم جہاں جنگ کرو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 اس کا مال اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو تجارت میں لگا دے نہیں تجارت میں لگائے گا تو آہستہ آہستہ اس کو زکات کھا جائے گی یہ ہے طریقہ اللہ بلتی آسن ولا تقرب مال یتیم اللہ بلتی ہی آسن یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا حتہ یب لوگا اشودہ یہاں تک کہ اپنی جسمانی اور عقلی طاقت کو قوت کو پہنچ جائے اسی, طرح اسی معنی کو دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کیسے اس کو پتہ لگے گا کیسے پتا لگے کہ وہ اپنی جسمانی اور عقلی طاقت کو پہنچ چکا ہے اب وہ مستحق ہو گیا کہ اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ وہ خود اس میں اپنا تصرف کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے وب تلول تامہ حتیہ ایدا بلاگنکا فائن آنس تم رشن دیکھیے بڑی دقیق بات ہے وب تلول ان کی کرو سال کے ہو گئے 12 سال کے ہو گئے 15 سال کے ہو گئے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 فائن آپ نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی دیکھو فائن ان آنس تم میں نمروشن اگر دیکھو کہ وہ ان کو اکل آ گئی ہے فد فروم اموالحم تو ان کے مال ان کو دے دو کہ بھائی اب تم اس کا انتظام کرو ولا کلو اسراف و بیدارن اکبرو یہ دیکھیے ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا تھا تو اس کے مال میں بیجا تصرف کر کے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 جس قوم میں میزان یا ناپ کے کمی کی بیماری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی بارش کی رحمت کو روک لیتے ہیں وہ اوپل قیلازانہ بالقسط لا نقلف الفسن اللہؤ صاحب لا نقلف الفسن اللہؤ صاحب یہاں انسانی کمزوری کا ایک ادر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا آدمی اپنے تئیں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 وہی داقل تم فادل یعنی اگر میزان آپ نے کمی کی میزان میں یا ناپتول میں تو حرام ہے تاحرم ربکم تو کرنا واجب ہے اگر اس کا الٹا کیا آپ نے تو وہ حرام ہے آپ کے اوپر وہی داخل تم فادل اور جب بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو لا یجن کم شنا قوم اللہ اللہ تعال اے دلو آکرب الاطوا کوئی دشمن ہی ہو تمہارا لیکن عدل کا دامن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 انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے مولا ہیں اور آدمی کے انڈر رہنے والا یا اس کے ماتحت کا کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا ہو سکتا زبردستی کر کے اس کو گواہ بنا لیا ہو اس کے بعد حضرت حسن کو گواہ لے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں ان کا گواہ نہیں مانا جائے گا ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی کہا یہ شباب اہل جنا صحیح یہ دو شباب اہل جننا نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی حکلا تقبل و شہادت ہوں تمہارا بیڑا گرگ ہو تم ان کی گواہی نہیں مانو گے کہیں گے کہ انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے دیکھیے اس کے بعد پھر حضرت علی نے کہا تو پھر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے شرح رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا یہودی سے لے کے جاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے قبضے میں ہے یہ ذرا تمہاری ہے اس کے بعد اس نے مڑ کر کے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 عدل اور انصاف بہرحال ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے ولو کا ندا قربا وہی راقل تم ولو کا ندا قربا یعنی یہ تمہارا عدل اس عدل اور اس انصاف کی مار اگرچہ تمہارے کسی قریبی پر پڑ رہی ہو پھر بھی عدل کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے ولو کا ندا قربہ وہ بے عہد افو اللہ تعالی کے عد کو پورا کرو اگر تم نے وعدہ کر لیا ہے یا اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی چیز نظرمانی ہے سب اس میں داخل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا ہے آلس تو میرا سب سے بڑا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے اس عہد کی تذکیل کے لیے انبیاء رسول کو بھیجا ہے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 یو فون اب نظر و یا خواب ہوں نہ یومن کا مستطیرہ مسلمانوں کی یہ، کا یہ شیوا ہے کہ جب نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں بہرحال بے عہد اللہ اوفو ذالکم وساکم و ساکوم یہاں بھی تاکید کے دیکھیں پہلی مرتبہ ابھی اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم وساکم بھی ٹیپ کا دوسرا بند جو ہے ہر تھوڑی مدت پر اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تاکیدی وسیعت اور تاکیدی حکم ہے لعلکم تذکرون کو تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو وہ انہاثراتی مستقیم یعنی اگر عہد کا وفا نہیں کیا خیانت کی تو یہ حرام ہوا کیونکہ یہ محرمات کا بیان ہو رہا ہے جو جس چیز کا حکم دیا گیا وہ واجب ہے اس کے خلاف وہ حرام ہے وہ انحادہ سے راتی مستقیم اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے فتب اس کی اتباع کرو ولاسبلا فتفر ربکم اور ادھر ادھر کے دائیں بائیں کے پکڑنڈیوں کو یہ ہم نے دیکھا یہ ترجمہ شاہ علی اللہ صاحب یا شاہ عبد القادر کے اس میں پکڑنڈیوں کو نہ پکڑو یعنی کسی پرانے بزرگ کے ترجمے میں انہوں نے ہے پگڈنڈیوں کو دیکھیے یہاں سیراط کا لفظ استعمال کیا ہے شاہ راہ کھلی ہے ایک دم اور اس کے لیے دوسرے چھوٹے راستوں کے لیے ولا تب سبل دائیں اور بائیں پگڈنڈیوں کو مت پکڑو فتح فرق انصبیل ہی تو اللہ کے راستے سے کھلے راستے سرات راط سے تمہیں یہ پگڈنڈیاں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 دونوں کا معنی نکل سکتا آیت میں یا حدیث میں تو اختلاف کی بات ہی نہیں ہے کہا جائے گا کہ دونوں جائز ہے لیکن پھر جا کر کے یہاں کہ ہم نہیں اس اگرچہ فرآن اور حدیث میں آیا ہے ہم نہیں مانیں گے فلاحی کی بات مانیں گے یہ ہو گئی پگڈنڈیا فتح فرقم اس میں تفرقہ بہرحال ہوگا ہوا اور امت کی تاریخ جو ہے اس پر گواہ ہے یہاں حضرت عبداللہ صحیح روایت میں ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطی صبیر اللہ مستقیما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اللہ رب العزت کے سیدھے راستے کی تم خط خطوطن انیمین ذلك خط پھر اس بڑے بڑی لکیر کے ساتھ دائیں کئی لکیریں آپ نے کھینچی بائیں بھی آپ نے کئی لکیریں کھینچی پھر آپ نے فرمایا وہ ہادل لئی سبن ہا سبیل اللہ و علیہ شیطان انہیں دھو ہی انارے کے راستوں میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے اللہ یہ کہ اس پر شیطان بیٹھ کر کے مسلمانوں کو بحکانے کے لیے بلاتا رہتا ہے اس نے تو قیامت ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دھمکی دیا تھا اولا ادل اولا امنی رب فر نیل میں واسون اے میرے رب قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے ذرا سا ان کو تو ہم چھوڑو لاحت نکن ہو جس شخص کی بنا پر جس ذات کی بنا پر مجھے ملعون کیا گیا راد درگاہ کیا گیا لاحت لا نکن ضروریت ہو اللہ میں ان کی ذریت ذر کی گنے کو پکڑوں گا ہنک کہتے ہیں یہاں اور ہنک اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہو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 لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اتباع وہی لوگ کریں گے جو ہمارے بندے نہیں ہیں آآ سمّ، آآ سمّ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی کی تلاوت فرمائی و بکم اسی طرح اس کی تفسیر بعض علما نے کہی کی ہے لا السبل لا حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا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 اچھی تصنیفات چھوڑ کر کے آدمی مرے گا تو زندگی بھر لوگ اس کو پڑھائیں گے یاد کریں گے کہیں یہ قال رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہوں نے فرمایا بہر ابن نقیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں ایک مختصر بات کرنا چاہتے ہیں سراط مستقیم کے بارے میں کیونکہ لوگوں لوگوں کی عبارتیں اور لوگوں کی تعبیریں اس کے بارے مختلف ہیں میں بھی ایک مختصر تعبیر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سراعت مستقیم کی تعریف کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا وہ راستہ ہے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 کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں کسی کو شریک کرے پیجرد ال توحید اللہ کی توحید کو خالص کرے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھی خالص کرے وہ ہاض اکل مضمون و شہادت اللہ الہ اللہ اور یہی مقصد ہے اور یہی مضمون ہے اللہ الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا لا الہ الا اللہ صرف اللہ ہی کی عبادت محمد الرسول اللہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتباع کے لائق ہیں